اور کافر بولے ہم ہرگز نہ آمان لائیں گے اس قرن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں اور کسی طرح تو دیکھے جب ظلم اپنی رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کینچتیں بڑے بنی ہوئے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور آمان لے آتے